وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عثيد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 قال قرنه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من العبيد وقال عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وابناكم ونسانا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاتبين خلفۂ راشدین کا تذکرہ پچھلے تین خطبہ سے چل رہا ہے آج امیر المؤمنین علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا سوانح حیات اور آپ کے فضائل و مناقب میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش میں کرنا ہوں علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفۂ راشدین میں سے ایک ہیں وہ بھی ان تمام فضائل کے مست... ان میں سے اکثر فضائل کے مستحق ہیں چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اس معنی میں آپ کے چچا زاد آئی تھے اور آپ کی منقبت اور آپ کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے سیرت نگار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبائک کہنے والے افراد کے نام گناتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی ب نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے آئی تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح سے ان کی پرورش اور کفالت کی ہوا یہ, تھا کہ سے قبل ہوا یہ تھا کہ ابو طالب کے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا عموماً قریش مکہ اور مشکین مکہ پر قحط سالی مسلط ہوئی آمدنی کے ذرائع کم ہوئے تو ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی تو ایسے میں عباس نے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ابو طالب کی ضروری زیادہ ہے اور ان پر اخراجات کا بوجھ پڑ رہا ہے کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں ان کا تعاون کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اپنے چچا ابو طالب کا احسان آپ نے یاد رکھا تھا کہ ابو طالب نے آپ کی کفالت کی تھی آپ کی پرورش کی تھی بچپن میں آپ کے والدین کے انتقال کے بعد آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت اور پرورش چچا ابو طالب نے کی تھی اس احسان کو یاد رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا صلاح دینا چاہا اپنے چچا ابباس کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ چچا جان آپ آپ پر خرچ کا بہت بوجھ پڑ رہا ہے بہت بار پڑ رہا ہے کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ اپنی ضروریت میں سے ایک ایک بچے کو ہمارے حوالے کر دیں چنا کہ حضرت عباس نے ایک بچے کو لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن نبی طالب کو اپنی ذمے لے لیا اس طرح پھر تو چچا جات آئی مگر عمر میں کافی تفاوت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں علی بن نبی طالب رضی اللہ سے 30 سال پڑے تھے ایک بیٹے کی حیثیت سے ایک بچے کی حیثیت سے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا آپ کی پرورش میں رہ کر علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر قدم قدم پر وہ قربانیاں کی جو قربانیاں کے اور سارے اصحاب رضوان اللہ علی مجمع دیا کرتے تھے اور شاید آپ کی فضیلت اور منطبت میں یہ بات خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ جس طرح سفر ہجرت میں ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت جیسے نازک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جہاں قدم قدم پر موت کے خطرات تھے تو بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کا کردار بھی یہ تھا کہ جس رات مکہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مضمون ارادہ لیے ہوئے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو جو کہ آپ کے ساتھ اس وقت گھر میں موجود تھے آپ کے پاس مشرکین کی جو بھی امانتیں تھیں آپ نے علی بھی نبی طالب کے حوالے کی کہ علی آج کی رات میں نکل رہا ہوں میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ہر حقدار تک پہنچا دینا اور وہ کہنے کے بعد آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور بستر پہ سلانے کے بعد سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وجالنا آیت پڑھتے ہوئے ایک مٹ کنکریاں آپ نے لی اور اور مشرقین جو کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھ اس طرح نکل کھڑے ہوئے کہ اللہ کی مشیط اور اللہ کی معاونت سے مشرقین کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے آپ کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے مسکین یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں حضرت علی کی بہت بڑی منقبت اس بستر پہ سونا موت کو دعوت دینے کے مترادق تھا ہو سکتا تھا کہ مشرقین آپ کو قتل کر دیتے لیکن علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے ان کی شجاعت ہے بہادری ہے کہ اس بستر پہ انہوں نے سونا منظور کیا اور سوئے رہے اور صبح مشرقین حیران رہ گئے جب دیکھا کہ بستر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے علی بنبی تعلیم ربی اللہ تعالیٰ ہے بھائیوں حضرت علی کی ایک خصوصی فضیلت جو خاص طور پر ذکر اور حدیث کی ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ اور جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا خیبر کے موقع پر جب مسلمان یہودیوں کے بہت سارے قلعہ فتح کر چکے بہت سارے قلعے فتح کر چکے ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا حسن نہ آئین حسن نہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا بڑا مضبوط قلا تھا اور مقابلہ سخت ہو رہا تھا بارہ کئی فوجیں آپ نے روانہ کی مگر طلا پتہ نہیں ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی رسول ہو کر کی صبح میں اسلامی فوج کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علی کہتے ہیں اس رات ہمیں نیند نہیں آئی اس رات ہم سوئے نہیں اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اعزاز انعام اسے ملے یہ سعادت اسے ملے یہ خوشبختی اس کے حصے میں آئے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ گارنٹی دی ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت سچی ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو چاہتے ہیں نیند نہیں آئی صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہا کہ علی عالی نبی طالب کہا ہے بتایا گیا کہ بی رحمت اللہ کے نبی انہیں آشوب چشم لائف ہیں ان کی آنکھ بیمار ہے بلایا گیا اور بلانے کے بعد آپ نے حضرت علی کے آنکھ میں جھنڈا تھمایا حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے آشوب چشم لائف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعالی شفا دی شفاقی اپنا لوا مبارک نکال کے لگایا آنکھ ایسے درست ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اتنا انہیں عالم نبی طالب ربی اللہ نباد میں کہا کرتے تھے کہ پھر زندگی میں کبھی مجھے آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں ہوئی اور کبھی آشوب لائف نہیں ہوا آپ نے بن نبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا کہا جاؤ, جاؤ اور, اس, اس اور تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی اگر اسلام کی ہدایت پا آتا ہے. تمہارے لیے کئی سرخنوں سے بہتر ہے میدان جی میں بھیجتے ہوئے بھی جہاد کے لیے بھیجتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو مقدم رکھا ایک اور موقع پر جب آپ تبوک کو تشریف لے جا رہے تھے رضوئے تبوک کے لیے آپ سن تشریف لے جا رہے تھے آپ کا معمول تھا جب بھی آپ جنگ کے لیے مدینے سے باہر جاتے تو آپ مسجد نبوی میں اور مدینے میں کسی کو عارضی طور پر ذمہ دار بنا کے جاتے تبوک کے سفر میں آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی امامت کی ذمہ داری اور پھر مدینہ میں جو مسلمان عورتیں بچے معذور مجبور ہیں ان کے معاملات کو سوار میں سدھارنے کی ذمہ داری دیکھ بھال کی ذمہ داری دی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی اما ان منی اتحار و من موسا یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم کمزور ہو بچوں اور عورتوں جیسے ہو نہیں بلکہ تمہیں میرا یہاں چھوڑ کے جانا یہ بہت, بہت بڑی ذمہ داری ہے تم یہاں وہی ذمہ داری ادا کر رہے ہو ذمہ داری کے موسیٰ علیہ السلام ٹور پہ چالیس دن کے لیے گئے تھے تو ان کے غیربانہ ان کے بھائی ہارون نے ادا کی تھی E کیا نہیں تم منزلہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی رہے جو نسبت کے ہارون علیہ السلام کی موسا علیہ السلام سے تھی یعنی جس وقت موسا علیہ السلام کچھ مدت کے لیے اپنی قوم سے غائب رہے تو موس علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہارون علیہ السلام نے سنبھالی تھی ویسے میں جو ہے کچھ مدت کے لیے مدینے سے باہر جا رہا تو میری ذمہ داریاں تم سنبھالو یہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت تھی اور سب سے بڑی من پرت تو والی من یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داماد بنایا اپنی سب سے صحیح تھی بیٹی لگتے جگہ اور لاڈی بیٹی فاطمہ رضی اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زوجیت میں دیا اور اسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سے نوازے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ شباب علی جن قرار دیا تھا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں یہ جو خان ہے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے علی بھی نبی طالب رضی اللہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا فاطمہ غلام آئے ہیں اللہ کے نبی سے درخواست کرو کہ یہ غلام ہمیں بھی دے دیں گھر کے کام و کاج بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں بھی چھالے پڑ رہے تھے چکی پیستے پیستے فاطمہ رضی اللہ عنہ امن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا نبی کریم صلی اللہ سے موجود نہ تھے فاطمہ رضی اللہ واپس ہو گئیں اللہ کے نبی کے کہ آنے کے بعد امنین آئشہ صدیط رضی اللہ علیہ نے فاطمہ کے آنے کی خبر نبی کو دی تو کیجئے کہا کہ اے علی اے فاطمہ تم غلام مانگنے کے لیے آئے ہو یہ سچ ہے کہ میرے پاس غلام آئے ہیں لیکن ان غلاموں کا مستحق میں تم سے زیادہ خبر کو سمجھتا ہوں اچھا صفحہ جو غریب صحابہ تھے نادار صحابہ تھے جن کے پاس کوئی سہارا نہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقریبا پروری سے کس قدر دور تھے اپنی شہیدی بیٹی کے ہاتھ میں عابلے دیکھ رہے ہیں اپنی شہیدی بیٹی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھالے دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ان غلاموں کے مستحق تم نہیں ہو ان غلاموں کے مستحق میرے غریب اور نادار صحابہ ہیں آپ نے دیا نہیں لیکن فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھا نقصان نہ بتاؤں اس سے اچھا نسخانہ بتاؤ آپ نے اپنے داماد بیٹی سے کہا ہر شام جب سونا, جب سونا سونے کے لئے بستر پہ آنا دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر کا ورد کر لینا یہ کہا کہ تمہارے لیے جو بھی جسمانی تھکن ہے اس لیے جسمانی تھکن کا مقابلہ اس روحانی طاقت سے کرو اللہ اللہ پوچھا تھا یہ جو سونے کے وقت ہے جو فکر ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ کہ آپ نے جنگ سفین کی رات بھی کا اہتمام کیا جنگ جو کہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بھی بہت بڑا مارکہ تھا جو جوقت دشمنا نے اسلام میں مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلا کری یہ فضا پیدا کی تھی بہت ہی آزمائش کی گھڑی تھی آزمائش کا وقت تھا وہ اس وقت پوچھا گیا علی بن نبی طالب رد صاحبہ نے پوچھا کہ آپ نے سفین کی رات پہ ذکر کا اہتمام کیا تھا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں زندگی کی کوئی رات یا ذکر میں نے بولا نہیں حتیٰ کہ سفین کی رات بھی سوتے ہوئے میں صلی اللہ اللہ خود کو شامل کر لیا پانچوں ایک چادر میں لپٹ گئے اور کہنے لگے اس کا یہ مطلب نکالا کہ آلے بیگ یہی پانچ ہیں ہے اہل بیگ یہی پانچ ہیں اور انہیں کی ضرورت جو چلی وہی وہ ہے وہی آل بیگ کہلائیں گے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کی اس اصطلاح کے سب سے اولین مستعد یہ ہی ہیں یہ نہیں کہ اہل بیت انہیں ہی محسور ہیں اور نہ آپ کی تمام ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیلیاں اور ان سے ہونے والی جو بھی اولاد تھی وہ سب اہل بیت میں آتے ہیں اسی لیے صورت الحضاب میں قرآن نے بیت کی اصطلاح استعمال کیے اند اللہ اہلِ بیت اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اس سے اگلی والی ساری آیتیں پڑھ لیں آپ اس سے اگلی جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں میں تمام ازواج مطالعات کا ذکر ہے یا نساء النبی یا نساء النبی اے نبی کی بیوی اے نبی کی بیبیو. یہ اس لفظ قرآن خطاب کرتا ہے اور محاس کے فضائل بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعارت کے مناسب بیان کر کے اس کے بعد قرآن کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا بی اصطلاح میں امات المنینین سب سے پہلے شامل ہیں اور عہل بیت کے جو بھی فضائل اور مناسب ہیں امات المنینین کے بھی اس کا مزدا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آہل بیت کے اصطلاح کے اولین مستعد یہ ہے یہ آپ کا اپنا خان وعدہ ہے جس وقت نجران کے عیسائیوں کا وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران کے کرسچنوں کا وقت آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بحث کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک انسان تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کے پیغمبر تھے عیسائیوں نے کہا نذران سے آئے ہوئے عیسائیوں نے کہا نہیں وہ اللہ کے بیٹھے تھے نعوذ باللہ اور تحطیبات نمی ہو تھی گئی تو اس وقت آسمان سے وہی نازل ہو گئی فمنحاج انہم تلحیث عنداللہی کا مثال آدم حیثہ علیہ السلام کی مثال تو اسی ہی جیسے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جیسے بغیر ماں بات کے پیدا کیا گیا اسی طرح حیثہ علیہ السلام کو بغیر بات کے پیدا کیا گیا خلقا من شراب ان فننہ قال لہو کن فیگون آدم علیہ السلام وہ اللہ نے متی سے پیدا کیا اور کن کہا وہ ہو گئے اسی طرح اللہ تعالی نے کائنات کے تمام قوانین سے ہٹ کر بغیر باپ کے علیہ السلام کو پیدا کیا آیت نے کہا کمن حاج کا بھی باد مل ہے پیغمبر عیشا کے سلسلے میں جو بھی تم سے لڑائی کریں جھگڑا کریں بحث و مباحثہ کریں تو یہ آپ ان سے کہ تم اپنی ضروریت کو بلا لو میں اپنی ضروریت کو بلا لیتا ہوں تم اپنے بچوں کو بلا لو میں اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں تم اپنی بیویوں کو بلا لو میں اپنی بیویوں کو بلا لیتا ہوں ہم اور تم ایک میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ سے گر گرا کر دعا کریں گے کہ اللہ نص اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ پرو ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لانت ہو ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لانت ہو کسی کو آیا تو مباہلا کہتے ہیں کی نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا لیا حضرت فاطمہ کو بلا لیا حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بلا لیا اور آپ نے کہا ہا اولا اور ان سے کہا ایجا دعوت امین جب میں دعا کروں گا تو تم امین کہنا آپ نے آیت کے مطابق ان سب کو بلا لیا اور ادھر عیسائیوں کے جو, جو نمائندہ وقت آیا ہوا تھا وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے سسم اگر ہم مباہلا کریں گے ہم نہیں ہمارے ساری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نبی برحق ہیں اللہ کے نبی, نبی برحک ہے معلوم تھا کر سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے ہماری نسلیں سب تباہ ہو کر رہ جائیں گی تو اس وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فاطمہ حسن حسین ربی اللہ کو جو بلایا اس سے کی اور فضیلت ثابت ہوتی ہے علم ایسے بات تھے علی بنبی بن تعلیم رضی اللہ عنہ بڑا ہوشا مقام رکھتے تھے کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی بڑا گہرا علم شریعت کا رکھتے تھے آج ایک میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں علی بنبی بن تعلیم رضی اللہ عنہ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے ایک ایک عورت کو شادی کے صرف چھ مہینے بعد ملادت ہو گئی شادی ہوئے صرف چھ مہینے ہوئے تھے چھ مہینے بعد ملادت ہو گئی اب مسئلہ اتنا بڑا کہ صرف چھ مہینے میں ولادت ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی سیاح تارائیاں ہونے لگی تھی اس عورت کے ساتھ بدگمانی ہونے لگی تھی اور اسے سزا دینے کی بات ہو رہی تھی اس کے مدکار ہونے کا اندیشہ اندیشہ کا اظہار کیا جا رہا تھا علی بھی رضی طالب رضی اللہ تک یہ معاملہ جب پہنچا حضرت علی نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ چھ مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے قرآن سے انہوں نے ثابت کیا کہ چھ مہینے میں بھی غلالت ہو سکتی ہے کہا کیسے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا رضا سڑے بکرا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدت رضا مکمل مدت رضا کوئی ماں اگر اپنے بچے کو پوری مدت دوست لانا چاہے تو مکمل مدت رضا دو سال ہے اس آیت نے کہا کہ دودھ دو دو دو پلانے کی مدت اگر کوئی عورت اپنی پوری مدت مکمل کرے رضا تھی تو زیادہ سے زیادہ دو سال یہاں قرآن نے دو سال تھا اور دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا ماں باپ کے حقوق ماں کا درجہ بتاتے ہوئے وہ ہم لوگوں شاہراہ وہ ہم لو و ہو حمل کی مدت اور دودھ چھڑائی کی مدت, مدت کل تیس مہینے حمل کی مدت اور دو چھڑائی کی کل مدت تیس مہینے علی بھی نبی تالی رضی اللہ نے کہا ہم دونوں آیتوں کو سامنے رکھے جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدت عمل چھ مہینے میں ہو سکتی ہے چھ مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ دو سال کے چوبیس مہینے ہو گئے اور عمل کی مدت چھ مہینے اس طرح تیس مہینے مکمل ہو گئے اس طرح علی بھی نبی تالی رضی اللہ عنہ نے اس عورت پر جو اتنا بڑا پہچان آ رہا تھا قرآن مجید سے استطلام کر کے اپنی عالمانہ بصیرت سے علی بھی نبی تال اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ان کے اس علم کی نظر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شمار ہوتا. میں اللہ جس مقام پر فائز تھے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی تقریباً فائز تھے یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب قاضی بنا کر بیچتے ہیں یمن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن نبی صحم رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو زندگی میں ایک عظیم ذمہ داری دی اور وہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں مکے پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا اور سارا جزیرہ عرب اسلام کے زیر آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن نبی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہاں جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ بھی کوئی مجسمہ نظر آئے جہاں بھی کوئی بت نظر آئے اس کو توڑ دینا اس کو مست کر دینا اور جہاں بھی کوئی اونچی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا علی نبی رضی اللہ نے علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں روانہ نہ کروں جس مہم پہ کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ جہاں کوئی اسٹیشو نظر آئے مجھے نظر آئے اس کا سر قلم کر دو اور جہاں کوئی کوئی زیادہ اونچی کو کے آئے رہے اور اتباع کا جذبہ ایسا اتباع کا جذبہ ایسا جیسے حضرت عثمان کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا بالکل ویسا ہی ایک واقعہ علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مربی ہے ابھی ابھی تاریخ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھ رہے تھے اپنی سواری پر تھے بیٹھتے ہوئے دعا پڑی بسم اللہ کا کہا، پھر سبحان سخر لنا هذا وما مرتبہ الحمدللہ کہا پھر غلطی کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہنس دیے مسکرا دیے لوگوں نے پوچھا میرا میرمین کیوں ہنس رہے آپ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے ہنس ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتے ہوئے دیکھا تھا سواری پر بیٹھتے ہوئے آپ نے وہی دعا پڑھی جو دعا کہ ابھی میں نے پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے ہنس تھے جیسے آپ ہنسے تھے ویسے میں ہنس رہا ہوں حضرت علی نے کہا میں نے اس وقت اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اے اللہ کے کی نبی کیوں ہنس رہے ہیں آپ تو نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ سواری پر بیٹھ کے یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں بڑا ظالم ہوں میرے گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا میں نے اس کے گنا معاف دے. یہ کہ اللہ کے نبی مسکرا دیے تھے اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں علی رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم منصبت ان کے فضائی میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ذکر کی جائے گی کہ فتنا خارجیت جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث میں کی تھی خوارج نام کا ایک فرقہ پیدا ہوگا خوارج نام کی ایک بدا جماعت پیدا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے اس بیان کیے ہیں ان کی بڑی صفات آپ نے بیان کی تھی کہ وہ جو کمائے یہ خوار دین سے اسی طرح سے جدا ہو جائیں گے جس طرح زرد ہو جائیں گے وہ کہنے کو تو قرآن پڑھیں گے مگر ان کی تلاوت ان کے سے پر جو ہے نہیں جائے گی بڑی سی بات آپ نے خوارش کی بیان کی تھی اور خوارش سے زیاد کرنے کی آپ نے تعلیم دی تھی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارش باقاعدہ اک جماعت کی شکل میں پیدا ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ علوہ کو شہید کیا انہیں نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی انہوں نے اور حضرت معولیا رضی اللہ علیہ کو بھی کافر کہنا شروع کیا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہنا شروع کیا حضرت علی کی بڑی منقبت ہے اس فتنے خوارش کے پیدا ہونے کے بعد اس فتنے کا خاتمہ کرنے والے اور اس کی کمر رکھنے والے یہی علی بن عبی صاحب رضی اللہ عنہ تھے پہلے تو انہوں نے عباس کو بھیجا ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ عباس رضی اللہ گئے خوارش سے کیا انہوں نے جو بھی سوالات کیے حضرت ابن عباس نے اطمینان وقت جوابات دیے ابن عباس کے جوابات کو سن کر ان کی ایک بڑی تعداد توبہ کر کے پھر سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئی لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد بغور سے آمد آئے اور علی اور علی و رضی اللہ عنہ اور فطرے کا خاتمہ کرنا چاہیے فوج تیار کی ان سے جہاد کے لیے تشریف لے گئے لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے اللہ کے نبی سے سنی ہوئی ایک حدیث اپنے سامنے بیان کے لوگوں کے سامنے کہا کے کہ لوگوں سننا میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ خوارش جب پیدا ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا لیڈر ایک ناقص الخل شخص ہوگا میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے خوارش کا جو لیڈر ہوگا سرغنا ہوگا ناقص الخل شخص ہوگا یعنی اس کا ایک ہاتھ نہ ہوگا اس کا ایک ہاتھ نہ ہوگا اور اس کے وہ آدھے ہاتھ پر ابرا ہوا تھوڑا سا لٹکتا ہوا گوشت رہے گا وہ علیحا شاعرہ اور گوشت کے اس ٹکڑے پر سب سب چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے اور اللہ کے نبی نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ جو فوج ان خبر اس سے اتار کرے گی ان انخبارش سے زیاد کرے گی خبارش کے فتنے کا خاتمہ کرے گی اس کو اللہ کے پاس اتنا ازر و ثواب ملے گا کہ اگر اس فوج کو اس ازر و ثواب کی خبر ہو جائے وہ باقی زندگی میں عمل کرنا چھوڑ اتنا برا سوال ملے گا. حضرت علی نے کہا اپنے فوجیوں سے میں سمجھتا ہوں یہی وہ جماعت ہے یہی وہ فرقہ ہے اور تم آگے بڑھو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی ہوئی جنگ ہوئی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اور مسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے فتح یاب ہوئے خوارج جو ہے نے شکست کھائی خوارج شکست کھا گئے ان کے بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے جتنے کو وہاں بڑھا دیا اور اس کے بعد یہ اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے تھے کیا یہی وہ خوارج ہیں خوارج کی یہی وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی اور اس کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ یہ تھا ان کے لیڈو اور سرگنے کی جو صفات آپ نے بیان کی تھی اس صفات کا کوئی آدمی مل ہے کہ تلاش کیا جائے تلاش کیا گیا نہیں ملا استفاق کے قابل علی بھی نبی طالب رضی اللہ کو پورا یقین تھا کہ نہیں یہی لوگ ہو سکتے ہیں وہ خود میدان ادھر میں تشیف لائے لاشیں پڑی ہوئی تھی ایک ایک کر کے دیکھتے گئے ایک جگہ دیکھا کہ کئی لاشیں ایک کے اوپر ایک پڑی ہوئی ہیں ایک ایک لاش کر کے ہٹایا تو سب سے نیچے دیکھا بالکل وہ ناقص الفل کا مرا ہوا پڑا ہے بالکل وہی استفاق جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پہ تھوڑا سا لٹکتا ہوا گوشت ہے اور اس پر جو ہے سفید سفید بان ہے حضرت علی نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا زور سے اللہ اکبر کا نعرے تدبیر بلند کیا اور پھر کہا ارشد اللہ محمد رسول اللہ میں بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے پیرمبر ہے کیوں اس لیے کہ جو پیشن بھائی آپ نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی جو سفاط آپ نے بیان کیے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے ابیزہ سلمانی جو ایک تابری تھے علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور خوشی سے پھولی پھولے نہ سماتے ہوئے قسم کھلوائی اور کہا کہ امیر المومنین قسم کھا کے کہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی علی بن نبی طالب نے قسم کھائی اللہ کے قسم میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی تھی ابیزہ سلمانی نے پھر کہا امیر المانین قسم کھا کے کہیے آپ نے حزیض اللہ کے نبی سے سنی تھی علی نے پھر قسم کھا کے کہا کی قسم میں نے حدیث سنی تھی نے بلکہ ہو چکے ہیں اس شخص کی لاش کے ملنے کے ساتھ ہی وہ تمام صحابہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے ان کے حق میں وہ عظیم ازروس سے وہاں ہو گیا کہ جن کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو خوشخوار کے فتنے کا اس کرے گی. ان کو اللہ کے پاس اتنا سواب ہے اس اجرو سواب کا علم اگر انہیں ہو جائے تو وہ باقی زندگی جمع کرنا چھوڑ دیں گے اس اجرو سواب کے مسئلے بن گئے تھے تو لہذا یہ منقمت یہ بہت بڑی فضیلت ہے علی بن نبی رضی اللہ عنہ کی اور بلاخر علی بن نبی طالب <تصال> رضی اللہ عنہ کو آگے چل کر ہمارے کے باقی معاملات لوگوں ہی میں سے رہ چکے تھے عبد الرحمن بن الرحمٰن خاری جی نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جب وہ نماز فضر کے لیے نکل رہے تھے رضی اللہ عنہ بھائیوں ایک بات جو بہت ضروری ہے ہماری تاریخ کی جو کتابیں ہیں تاریخ کی کتابوں میں خلقۂ راشدین کے کردار کو اتنا ہی سے پیش کیا جاتا ہے سیاح نے ہماری تاریخ میں بڑا مست بڑے بہت مستقل کے پیش کیا اور یوں پیش کیا جاتا ہے کہ علی ببی تاریخ اور خلفائے ثلاثه یعنی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین عنہ عنہ عنہ عنہ. ان میں جو دشمنی تھی ان میں عداوت تھی ان میں نفرت تھی ان میں دوریا بھی یوں پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت نوسب اللہ اللہ کے نبی کا حق ابو علی کا حق تھی جسے خلفائے ثلاثه نوسب اللہ نا حق سب کل کر لیا بھائیو یہ سب شیعہ کی کارستانیائیں تاریخ کی صحیح روایات بتاتی ہیں کہ ان صحابہ کے درمیان حضرت علی کو خلفائے ثلاثه خلفائے ثلاثه سے زیادہ خلافت کا مستحق اور افضل کر دے چنانچہ صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے علی بن سارف رضی اللہ نے کہا کرتے تھے جو شخص میرے سامنے یہ کہ ابو بکر اور میں افضل ہوں ایسے شخص کو میں کوڑے لگاؤں گا ایسے شخص میں توڑے لگاؤں گا اتنا ہی نہیں بعد کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ حضرت عمر کے جو اولاد تھی حضرت حضرت ابو کی جو اولاد تھی اور حضرت علی کی جو اولاد تھی ان میں باقاعدہ رشتے ہو رہے ہیں حضرت ابو کی پوتری کا رشتہ حضرت علی کے نواسے تھے اور محمد الباق تھے اور اتنا ہی نہیں حضرت علی کی محمد جو حکومت عمر عثمان سے تھی اس کی سب سے بڑی شناخت اس کی سب سے بڑی زمین ہے حضرت علی اپنے بچوں کے نام اللہ کے نام رکھا چنا کے کی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی کے جو دو فرزن تو مشہور ہیں حسن حسین حسن اور حسین رضی اللہ عنما کے علاوہ حضرت علی کی جو وقع اولاد تھی ان میں انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور اپنے دو بچوں کا نام عمر رکھا ایک ایک نہیں بیٹھوں اور دو دو بیٹوں کا نام عمر رکھا ان نے فرق کرنے کے لیے عمر ال اور عمر افغر ال کہا کرتے بڑے بڑے عمر اور چھوٹے عمر اور اسی طرح اپنے دو بیٹوں کا نام انہوں نے عثمان رکھا دو بیٹوں کا نام عثمان رکھا اور ان میں بھی فرق کرنے کے لیے عثمان ال اور عثمان البر جو ہے کہا کرتے تھے بچوں کا نام رکھنا خلقۂ طلاثہ کے نام کو اپنے بچوں کا نام رکھنا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ خلقاصلاثہ سے انہیں کتنی محبت نہیں اتنا ہی نہیں آگے اگر دیکھتے ہیں موسال کاظم نے بھی جو اہل بیت میں سے ہیں حضرت علی کی ضرورت میں سے ہیں موسال کاظم اپنے, اپنے بچے کا نام محبت رکھتے ہیں اپنے بچے کا نام عمر رکھتے ہیں اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھتے ہیں دراصل اہل باد کے درمیان اور اسار رسول کے درمیان منافرت عداوت دوست کی فضانہ تھی جو شیادین میں میں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یاد رکھنا اسلامی تاریخ میں جتنے بدرتی فرقے جتنے گمراہ فرقے وجود میں آئے اس میں شیعہ کی خصوصیتیں اسلام کی چودہ سو تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹ بولنے والے فرقے پیدا نہیں ہوئے اس سے زیادہ جھوٹ اور فرقہ کوئی پیدا نہیں ہوا ان کی امان نہیں ان کے علماء جھوٹ کے آدھی ہیں جھوٹ کہنا جھوٹ بولنا اور جھوٹ لکھنا ان کی سرشت میں داخل ہے ہماری تاریخ کو انہوں نے بری طرح سے مس کیا ہے. لہٰذا ان کی روایتوں کو لے کر حضرات صحابہ کرام رسواد اللہ علی مجمعین کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرنا یہ کسی مسلمان کے لات اور ذیبہ نہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے میرے صحابہ نے جو آدھا مترکہ کیا تھا اس کے اجر و شواب کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے رب العالمی سے جو ہے رب العالمی کہ ہم راشدین کو کہ نمونہ بنا کر ان کے اپنی زندگیوں کو گزارے